و على اليك و اصحابك يا نور الله مسلم شریف جلد ایک صفحہ 175 حدیث نمبر 408 اللہ کے محبوب دانائے عیوب منصح عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا سبحان اللہ اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی فلے محمد ہر درد کی دوا ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی و ابو داود شریف حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پینتالیس ایک شخص نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا کسی راستے سے ایک کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا یا وہ کسی درخت کی شاخ تھی تو اس نے اسے کاٹ دیا یا پھر وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی اس نے اس خاردار شاخ کانٹوں والی شاخ کو وہاں سے ہٹا دیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے سبحان اللہ اللہ تعالی کو اس کا یہ عمل یعنی لوگوں کی راہ گزر سے راستے سے دار شاہ کو ہٹانا یا کانٹے دار شاہ کو کاٹنا پسند آیا اور اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ رحمت حق بہانہ جویت رحمت حق بہانہ جویت یعنی اللہ تعالی کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی سبحان اللہ دیکھیے اتنے سے عمل پر اس کی بخشش ہو گئی سبحان اللہ عشرۂ مغفرت کا فیضان جاری و ساری ہے سلسلہ عشرۂ مغفرت ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف فرما کر ہمیں بے حساب معاف کا فرما دے بخش میری ساری خطیں برکا یا جا ہند ندی علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین ماہر رضا مغفرت کی رحمتوں کی کان ہے سبحان اللہ اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اسباب مغفرت کا بیان چل رہا ہے بہت سارے اسباب مغفرت ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دیا جائے جس سے لوگوں کو ایزا پہنچے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار سات امین سعیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا لہذا جس نے تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا غورا اسے منع کیا وہ اس دن خود کو جہنم سے نجات دلا کر رات گزارے گا سولہ اللہ سوڑہ اللہ یا اللہ کا سد کا بے ہو سد حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید المبلغین رحمت اللہ علمین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کا کسی کو اپنی سواری پر سوار کر لینا صدقہ ہے کسی کا سامان اپنی سواری پر لاد لینا صدقہ ہے کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا صدقہ ہے اسے اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم پر صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پینتیس حضرت سیدنا ابو حرع رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زائد شاخیں ان میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے نچلی شاخ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا ہے اس حدیث پاک میں مکی مدنی سلطان رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیح دی جس میں چھوٹی بڑی بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں اور ان تہنیوں اور شاخوں کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا سائے دار انتہائی خوشنما نما نہایت حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے یہی مثال ایمان کی ہے ایمان کی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں یعنی عادتیں جس کی وجہ سے ایمان کی رونق اور خوبی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس کے اثرات اس کے سمراج کی بدولت صاحب ایمان کی زندگی دونوں جہاں میں حسن و جمال کا ایک پرکشش مرقب بن جاتی وہ مخلوق کی نگاہوں میں صاحب وقار ہو جاتا ہے قابل اعتبار ہو جاتا ہے دربار خدا بندی میں عظمت دارین کا حقدار بن جاتا ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی غور کیجئے علماء نے لکھا وہ خوشنما اور بارونک درخت جو اپنی بہت سی ٹہنیاں اور شاخوں کی وجہ سے خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے اور صرف صرف اور صرف درخت کے تنے کا ڈنٹ باقی رہ جائے اب وہ درخت کہلانے کا مستقب نہیں رہے گا تو بھلا کون ہے جو صرف تنا کے ڈنٹ کو درخت کہے گا نہ ڈالیاں نہ ٹہنیاں نہ شاخیں اسی طرح اگر درخت کی کچھ شاخوں کو کاٹ کر درخت کو بڑھانا کر دیا جائے تو درخت کی حسین و خوبصورت چھتری کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا پائے بھی کم ہو جائے گا پھل پھول بھی نمایاں کم ہو جائیں گے اور اگر درخت کی کوئی اتنی بڑی ڈالی کاٹ لی جائے جس میں بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں تو وہ ڈال درخت کی نشون و اور اس کی سر سبزی اور شادابی میں معاون ہو تو اندیشہ ہے شاید پورا درخت ہی خشک ہو کر آگ کا ایندھن بن جائے تو ایمان کی بہت سی خصلتیں اگر ان خصلتوں کا وجود ختم ہو جائے تو گویا ایمان ہی کا خاتمہ ہو جائے اور اگر کچھ خفلتیں معلوم ہو جائیں تو جتنی خفلتیں کم ہوں اہم خفلتیں نہ پید ہو بھی چلی جائیں اسی قدر ایمان کا نور ایمان, ایمان کی رونق ایمان کا خسن و جمال کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں بلند شاخ لا الہ الا اللہ اور نچلی شاخ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ایمان کی شاخ کے بارے میں علماء نے جو لکھا حضرت علامہ بدر الدین عینی علی رحمۃ اللہ غنی نے امداد القاری میں لکھا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں اصل تین چیزیں تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان تصدیق کے لحاظ سے ایمان کی اکتیس شاخیں اقرار کے لحاظ سے سات عمل کے لحاظ سے چالیس کل ہوئی اٹھہتر شاخیں تصدیق بالقلب کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں کیا ہیں آئیے فیضان عشرۂ مغفرت کی برکت سے مدنی چینل کی برکت سے ناظرین آپ سیکھ لیجیے سن لیجیے نمبر ایک اللہ تعالی کی ذات صفات اور وحدانیت پر ایمان لانا اس طور پر کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے نمبر دو اللہ تعالی کے ماں سوا ہر چیز کے حادث ہونے پر ایمان رکھنا تین فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالی کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا سات قیامت پر ایمان لانا اس میں قبر کے سوال و عذاب مرنے کے بعد اٹھنا حساب میزان پرسیرات پر ایمان لانا داخل آٹھ جنت کے وعدے اس کے دوام پر ایمان لانا نو دوزک کی وعید اس کے عذاب اور اس کے غیر فانی ہونے پر ایمان لانا دس اللہ تعالی کی محبت پر ایمان لانا گیارہ اللہ تعالی کے لیے محبت اور اللہ تعالی کے لیے بغض مفرن مہاجرین و انصار تمام صحابہ سے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا اور کافروں سے بغض رکھنا بارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ پر درود بھیجنا آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد و وبی وبارکا وسلم تیرہ اخلاص اس میں ریا نفاق کو ترک کرنا داخل ہے چودہ توبہ کرنا اور نادم ہونا پندرہ اللہ تعالی سے ڈرنا سولہ اللہ تعالی سے امید رکھنا سترہ نا امیدی کو ترک کرنا اٹھارہ شکر کرنا انیس عہد پورا کرنا بیس صبر کرنا توازو کرنا یہ اکیس ہے اور بڑوں کی تعظیم کرنا بائیس رحمت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا تیئیس قزا و قدر پر راضی ہونا ڈبل بارہ توکل کرنا پچیس تکبر کو ترک کرنا اس میں خود سرائی خود پسندی کو ترک کرنا بھی داخل ہے چھبیس حسد کو ترک کرنا ستائیس کینہ اور بغض کو ترک کرنا اٹھائیس غیظ و غذب کو ترک کرنا انتیس دھوکہ دہی کو ترک کرنا بدگمانی اور مکر و فریب کو ترک کرنا بھی اس میں داخل ہے تیس دنیا یعنی مال اور جاہ یعنی عزت و منزلت کی محبت کو ترک کرنا اکتیس حیا کرنا یعنی خوف خدا سے گناہوں اور بری باتوں کو ترک کرنا یہ ہے تصدیق بالقلب کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں اور اقرار باللسان کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں کیا ہیں نمبر ایک توحید و رسالت کا اقرار نمبر دو تلاوت قرآن تین علم دین حاصل کرنا نمبر چار علم دین پڑھانا پانچ دعا کرنا چھ ذکر کرنا اس میں استقبال بھی داخل ہے سات فضول باتوں سے مجتنب رہنا عمل بل ارکان یعنی بدن کے اعمال کے اعتبار سے ایمان کی یہ شاخیں نمبر ایک پاکیزگی حاصل کرنا بدن کپڑے اور جگہ کو پاک کرنا اس میں وزول غسل جناب حیض و نفاذ کے انخط کے بعد غسل کرنا والا داخل ہے دو نماز پڑھنا اس میں فرائض نوافل قزا نمازوں کا پڑھنا داخل ہے زکات ادا کرنا نمبر تین صدقۂ فطر دیگر صدقہ شامل ہیں مہمانوں کی ضیافت کھانا کھلانا بھی اس میں داخل ہے چار روزہ رکھنا خواہ فرض ہو یا نفل پانچ حج و عمرہ ادا کرنا چھ اعتکاف کرنا اور لئی القدر کو تلاش کرنا سات دین کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگنا اور دارالکفر سے ہجرت کرنا آٹھ نظر پوری کرنا نو قسم پوری کرنا دس کفارہ ادا کرنا گیارہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا خواہ نماز کی حالت ہو یا غیر حالت نماز بارہ قربانی کرنا تیرہ نماز جنازہ پڑھنا چودہ قرض ادا کرنا پندرہ معاملات میں صدق اور اخلاص سے کام لینا اور ریا سے اعتراض کرنا یعنی بچنا سولہ سچی گواہی دینا اور گواہی چھپانے سے اعتراض کرنا سترہ نکاح کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنا اٹھارہ اہل الیال اور خدام کے حقوق ادا کرنا انیس ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنا بیس اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا اکیس رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا بائیس مالک کی کرنا تیئس لوگوں کے درمیان سلو کروانا ڈبل بارہ عدل سے حکومت کرنا پچیس جماعت کی پیروی کرنا چھبیس حکام کی اطاعت کرنا ستائیس نیکی میں تعاون کرنا اٹھائیس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا انتیس حدود قائم کرنا تیس سرحدوں کی حفاظت کرنا راہ خدا میں جنگ کرنا اکتیس قرض کو وقت پر ادا کرنا بتیس پڑوسی کے حقوق ادا کرنا تینتیس حسن معاشرت سے کام لینا چونتیس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا بخل اور اسراف سے اجتناب کرنا پینتیس سلام کا جواب دینا چھتیس چھینک کا جواب دینا سینتیس لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھنا اور 30 لہو و سے اجتناب کرنا انتالیس راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہی ایمان کٹ اٹھتر سیونٹی ایٹ شاخیں جسے علامہ الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمت اللہ علیہ غنی نے امداد القاری میں تحریر فرمایا تو ایمان کی سب سے بلند شاخ لا اللہ کہنا سب سے نچلی شاخ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صحیح مسلم شریف کی روایتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے امت کے اعمال اچھے اور برے پیش کیے گئے میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا بھی پایا اور برے اعمال میں مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو بھی پایا جسے دفن نہ کیا گیا میرا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں باد وصال بھی آپ کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میرے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں برے اعمال پر رنجیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کتنے بدنصیب میں وہ امتی اتنے نادان جو نیت نئے گناہوں کا ارتکاب کر کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنجیدہ و غمگین کرتے ہیں اعلی حضرت بارگاہ سالت میں عرض کرتے ہیں تم ہو شی دو حبیب صلی اللہ تعالحمد وبارک وسلم الماجمل اوسط حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایزا پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کے لیے اللہجل کے پاس ایک نیکی لکھی جائے گی اللہ اجزل اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا نار جہن سے تو بچانا فلدی بری میں مجھ کو بسانا فلدی بری بسان یار پائے پا میری جھولی بھر دے او میری جھولی بھر دے امین سلول الحبیب صلی اللہ تعالیٰ رام محمد <وَسَلًا> جامع ترمیزی حدیث نمبر انیس سو تریسٹھ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ تمہارا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا تمہارے لیے صدقہ ہے مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر بارہ ہزار پانچ سو بہتر حضرت سلمواناس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں راستے میں پڑا ہوا ایک درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص نے اسے لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا تو رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں اس درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اپنے کرم سے مغض اپنے کرم سے ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں جگہ اتا فرما دے تو وہ مسلمان جو لوگوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں یہ صدقہ ہے یہ اسباب مغفرت میں سے ہے اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے سبحان اللہ اچھے اعمال میں سے ہے جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ملاحظہ بھی فرمایا اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور سبحان اللہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے کیا معلوم ہم ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر وہ ہمیں داخل جنت فرما دے اپنے کرم سے اب وہ نادان جو راستے میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اب انہیں غور کرنا چاہیے اللہ اکبر چنانچہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے معراج کی رات جو مشاہدات کیے ان میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا یہ تفسیر تبری میں ہے جلد آٹھ اور صفحہ آٹھ میں راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ ڈالتی دیتی ہے ہر چیز کو زخمی کرتی ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر کہا گیا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ آیت مبارکہ کا تلاوت فرمائی پارا آٹھ آیت چھیاسی ترجمہ کنز ایمان اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ رہ گیروں کو ڈراؤ تو گزرگاہوں شاہراہوں عام راستوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلا اجازت شرعی رکاوٹیں حائل نہیں کرنی چاہیے کہ گیروں کو تنگی پریشانی ہو یہ درست نہیں اور حدیث پاک میں مسلمانوں کو ایزا دینے والوں کو جو بلا اجازت شرعی ایزا دیں انہیں ملرون کہا گیا جیسا کہ المعجم الکبیر میں ہے حدیث نمبر دو نو سو اٹھہتر میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف دی اس پر مسلمانوں کی لانت لازم ہو جاتی ہے تو آپ کی کوئی محفل ہے جلسہ ہے کوئی تقریب ہے تو راستہ بند کر دیں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کریں عیدائیں مسلم کا سبب بنے یہ درست نہیں یہ اچھا نہیں ہے رب کی بار میں پسندیدہ نہیں الحمد دعوت اسلامی کی طرف سے اس لیے مرکزی مجلس شورا کی جانب سے پابندی ہے کہ راستے پر چوک پر کس سڑک پر کسی قسم کا اجتماع یا درس اس انداز سے نہ کیا جائے کہ راہ گیروں کو تکلیف ہو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ نادان جو احتجاج اور ہڑتال روڈ بلا کرتے ہیں راستوں کو کھیل کا میدان بنا لیتے ہیں مسافروں کو راہ گیروں کو گاڑی والوں کو تنگ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے درست نہیں اور راستوں میں جو بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ماض اللہ آوازیں کستے ہیں چھیڑتے ہیں تو یہ تو اور بھی برا ہے میرے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کی عدی سے راستوں پر بیٹھنے سے بچو اور امیر علیہ سنت نے تفسیر و بیان کے حوالے سے لکھا ہے قوم لوت کی تباہ کاریوں میں یہ بھی تھا کہ وہ چارہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹٹھا مسخری کرتے تھے برحال اسواب مغفرت کا بیان ہو رہا تھا تو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اسباب مغفرت میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ذرا ذرہ بھر بھی بھلائی ہو اس کا بھی اجرتا فرمائے کہ دیکھیے وہ مالی کا مولا اپنے پاک کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے چنانچہ پارا چار سورہ عال عمران آئے ایک سو پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرِمُ فَلَن يُكْفَرُونَ ترجمہ ایک انزل ایمان اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا پراتیس سورہ زلزال آئے سات آٹھ ترجمہ کنزل ایمان تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا تو میٹھے میٹھے ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز اٹھانا اسباب مغفرت میں سے ہے اشرائے مقصد چل رہا ہے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں گھر والوں کو پڑوسیوں کو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گھر کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ڈال دیں کہ مسلمانوں کا راستہ رکے انہیں تکلیف پہنچے بلکہ ایسی کوئی چیز نظر آئے اور آپ کے لیے ممکن ہو تو اسے ہٹانے کی کوشش کیجیے دیکھیے آپ نے شروع میں حدیثی پاک سنی کہ اس شخص کا کوئی نیک عمل نہیں تھا مگر اس کی رحمت کتنی ہے کتنی بڑی سبحان اللہ کہ ایک کانٹے دار شاخ اس نے راستے سے ہٹا دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی ایزا پہنچتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی عمل کے سبب اسے اپنی مغفرت سے نواز دیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے صدقے میں قرآن کے صدقے میں عشرائے مغفرت کے صدقے میں بے حصہ دے آمین باہم نبی ال امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ